بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم على علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم الدرس العاشر دسوہ سبق رن الجرس گھنٹی بجی وبدأت الحصت الخامست اور پانچوہ پیرید شروع ہوا مرت عشر دقائق او اکتر 10 منت یا دس سے زیادہ منت گزر گئے ولم یأت المدرس اور استاد نہیں آئے سائمت طلاب الانتظار طلبہ انتظار کرتے ہوئے اکتا گئے وطفقو یتحرکونا اور وہ حرکت کرنے لگے من اماکنہم اپنی جگہوں سے و با اور کھیل کود کرنے لگے و با اور شرارتیں کرنے لگے وبا ظم وقف یکبو ان میں سے کوئی تو کھڑا ہو گیا یک تقریر کرتے ہوئے تقریر کرنے کے لیے وباض ہم جا اعلی یک تب اور ان میں سے کوئی لکھنے لگا بورڈ پر و المراقب و اور انسپیکٹر داخل ہوا نگران داخل ہوا اچانک تمہارا معاملہ فوضہ یعنی شور ول میں کیوں تبدیل ہو گیا ہے فوضہ شور وغل امرکم فوزا اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شور مچا رہا ہو امرکم فوضہ تم شور وغل کر رہے ہو یہ سب کچھ کیا ہے کہ ان الفصلہ سوکن گویا کے کلاس ایک بازار ہے تم نے اس کو ایک بازار بنا رکھا ہے جس طرح ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کیا مچھلی منڈی کا نقشہ پیش کر رہے ہو اس ماؤسن ان مدرسہ کم مریض تمہارے استاد بیمار ہیں فلم یحضر ال یوما ملا کے پڑھیں گے فلم یحضر دور تو وہ آج نہیں آئے فیمکنکم کن و تھی تو تمہارے لیے ممکن ہے جانا لائبریری کی طرف یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں تم لائبریری میں جا سکتے ہو یا انگلش میں بھی اسی طرح کہتے ہیں تم لائبریری جا سکتے ہو ابل ان سے یا واپس جانا یعنی دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہو لائبریری جا کے بیٹھ جاؤ یا واپس چلے جاؤ یا واپس جانا بھی ممکن ہے تمہارے لیے الال مہاج اے محجا کی جمع ہاسٹل یا تم یعنی ہاسٹلس کی طرف بھی جا سکتے ہو اپنے ہاسٹل میں بھی واپس جا سکتے ہو انتظل المکتبت خیرالقم یہ کہ تم لائبریری جاؤ یعنی لائبریری میں جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے خرجنا من مبن الماہدی ہم انسٹیٹیوٹ کی عمارت سے نکلے معہد انسٹیٹیوٹ ہم ماہد کی بلڈنگ سے عمارت سے باہر نکلے کانا تصاط والنصف اس وقت ساڑھے بارہ بجے تھے ر آبا ادو ظمال اعدا مدرس ان نعود مدرس انََََََََََ المری و ر میرے کسی ہم جماعت نے خیال ظاہر کیا یہاں ر آین سے ہے رو سے نہیں خیال کیا رائے ظاہر کی میرے کسی ہم جماعت نے رائے ظاہر کی کہ ہم اپنے بیمار استاد کی بیمار پرسی کریں فقل تو تو میں نے ان سے کہا ریسل وقت تو مناسب یہ وقت بیمار پرسی کے لیے عیادت کے لیے مناسب نہیں ہے صناعود باد سلاۃ العصر ان شاء اللہ ہو ہم واپس آئیں گے ہم واپس لوٹیں گے عصر کی نماز کے بعد ان شاء اللہ ابھی حاصل جاتے ہیں پھر واپس آئیں گے اور اپنے استاد کی عیادت کریں گے قالو انہوں نے کہا الرائیو رائیو کا, کا رائے تمہاری رائے ہیں رعا بعض زمالائی کے دو ترجمے ہو سکتے میرے کسی ہمجماعت نے رائے ظاہر کی یا میرے بعد ساتھیوں نے میرے بعد کلاس فیلوز نے رائے ظاہر کی تمارین و مشکیں تمرین رقم واحد مشک نمبر ایک عجیب ان الاسئلہ تلاتیتی آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجئے لما لم يحضر المدرس استاد کیوں نہیں آیا لم يحضر المدرس لانه مريض یا یو بھی کہہ سکتے ہیں لانه کان مريضن اس لیے کہ وہ بیمار تھا من الذي سمح للطلاب بالانصراف کس نے طلبہ کو سماح اجازت دینا رخصت دینا الاؤ کرنا کس نے طلبہ کو رخصت دی بالانصرافی واپس جانے کی یعنی کلاس روم سے ہاسٹل کی طرف کہیں گے المراقب سمح للطلاب بالانصراف کم کانا تا خراج مہدی کیا وقت تھا کتنے بجے تھے یا کتنا وقت تھا جب وہ کی عمارت سے باہر نکلے یعنی کہیں اشارہ کی بجائے اشرا استعمال کریں گے اشرۃ و نسوا اسا اس لیے کہ کانت کی یہ خبر ہوگا کانت الساعه یا اساتا دوبارہ نہ دہرائیے یوں کہہ سکتے ہیں کانت الساعه اندما خرجوا من مبنل ما حدی الثانيه عشر و النصف الجمله اما اسميه و اما فعليه جملہ یا تو اسمیا ہوتا ہے اور یا فعلیا بل جملۃ الاسمیہ تو ہے لتی صدرھا جملہ اسمیا اس کو کہتے ہیں جس کا شروع صدرھا سینا یعنی جس کے شروع میں اسم صریحن کوئی واد اسم ہو نہم و اللہ غفوراََََََََََََََ مثلاََ اللہ غفور حاضیہ مدرسۃََََََََََََََََََََ ہانہ جتاہطَََََََََََ ب مصدرم یا مصدر ہو مؤولن جس کی یعنی تعویل کی جا سکے مثال کے طور پہ وہ انتصوم و خیر اور یہ کہ تم روزے رکھو بہتر ہے تمہارے لیے اس کا اصل میں ترجمہ یوں ہوگا اور روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے چنانچہ ہے, ہے, ہے اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں مصدر نہیں ہے, ہے تو یہ فعل لیکن تعویل کر کے اس کا معنی مصدری کیا جاتا ہے چنانچہ ف ان تسوم یعنی اس کی اصل عبارت یوں ہوگی سیام تمہارا روزہ رکھنا تمہارا یعنی تمہاری طرف سے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے جیم حرف مشبّہ ہوں یا شروع میں حرف ہو جو فعل کے مشابہ ہو یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی حرف آ رہا ہو نحو ان اللہ غفور الرحیم اللہ رف بالفعل تو حروف احرف حرف ان کی جمع حروف بھی اس کی جمع استعمال ہوتی ہے حروف مشبہ بالفعل جن کو کہتے ہیں ہی یا وہ ان اخواتا وہ انا اور اخواتا ہے انہ و اخواتہ عرب میں کہتے ہیں لیکن چونکہ اس کتاب کے مصنف خود ہندوستانی ہیں انڈین ہیں اس لیے انہوں نے اس کے لیے حروف مشبہ بال فیل کی اصطلاح استعمال کی ہے اور ساتھ وضاحت بھی کر دی ہے کہ حروف مشبہ بال فیل سے مراد انخواۃ الف علی تو حیہ لطی صدر جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کا سینا یعنی جس کے شروع میں نمبر ایک تامن فعل الن مکمل فیل ہو نحب و طلا شمسورا نمبر دو فی الناقس ہو نخبو جیسا کہ کان الجو باردا کان الجو باردا ہوا چندی تھی ہوا سرد تھی الالافعال افعال الناقصه کہ کو کہتے ہیں هيا وہ کانہ واخواتھا وہ کانہ واخواتھا ہیں الجملۃ الجملۃ الاسمیہ الجملۃ الفعلیہ الجملۃ الاسمیہ کی مثالیں اللہ, خیر ان اللہ غفور ان تصوم خیر لكم ان الله غفور رحیمہ جملہ فعلیہ کی مثالیں طلعت الشمس ملاتے پڑھیں گے طلعت الشمس کان الج باردن کا نفر الرحیم واحد استخرج ما فی الدرس من استخریاتی نکالیے جو سبق میں ہیں جملہ اسمیا میں سے یعنی جملہ اسمیا سے تعلق رکھنے والے جتنے جملے ہیں منہا اور متعین کیجئے شروع یعنی پہلے اسم صدر سینا یعنی پہلا جو اسم ہے اس کو صدر کہا گیا ہے پہلے اسم کی قسم کو متعین کیجیے ان جملوں میں سے ہر ایک جملے میں جملہ اسمیا یہاں مثال کے طور پہ امرکم فوضہ امرکم یہ اس میں سر ہے واد اسم ہے اسی طرح کا انََََََََََ الفصل سوكن كا انّّا يہ اننا وقاوات سے ایک حرف ہے حرفِ مشبہ بالفعل اننا مدرسہ كم ان انا حرف مشبہ بالفعل ہے انتد حبو ايل مكتبہ خير الكم اس کو بھی ہم جمرہ اسمیاں ہی کہیں گے انتد حبو اس کا مفہوم بنتا ہے ذھابوکم الالمکتابۃ خیرلکم ان تذھبو اگرچہ فعل ہے لیکن مصدر کے معنی میں ہے یہ کہ تم جاؤ یعنی تمہارا جانا ان یہ بھی جملہ اسمیہ ہے اور ان کیا ہے اس کو کہیں گے مصدر مؤولہ کانت ساعت ثانیہ اشارت اشرت والنصفہ یہ جملہ فعلیہ ہے الرایو رائے کا یہ بھی جملہ اسمیہ ہے لیس الوقت و مناسبن لیسا یہ کانہ واخواتہ میں شامل کانا و خوات میں یعنی شمار کیا جاتا ہے لئیسا یہ کانا کا ساتھی ہے چنانچہ لئیس الوقت و بھی کیا ہوگا جملہ فیلیا ہاں یہ جملہ فیلیا ہے ریو راو کا یہ جملہ اسمیا ہے اب آتے ہیں ہم اس ما فی الدرس من جمل الفیلیا یعنی جملہ فیلیا کی طرف جملہ فیلیا نکالیے بالکل اسی آآ آآ پیٹرن پہ رن الجا جملہ فیلیا ہے رنا یہ فیل ہے فعل تام اس کو کہیں گے بداعۃ الحسۃ القامص تو جملہ پھیلیا ہے فی تام ہے مرت اشر تقاع کا جملہ پھیلیا ہے سعمت اللہزار جملہ پھیلیا ہے قفی کو یتحرک من اماق نم و جملہ پھیلیا ہے دخل المراق بفج آطن جملہ پھیلیا ہے داخلہ فی الطام ہے اسما اُ یہ بھی پورا جملہ فیلیا اسما یہ پورا جملہ ہے جملہ پھیلیا فلم یا غریل یوما یہ بھی جملہ پھیلیا ہے فیم کن حکم الضحاب المکتبََََََََََََََََََََسی جملہ ہے خرجنا مبن الماحد جملہ فیلیا ہے كانت سعت الثنیت اشرت والنصف یہ بھی جملہ پھیلیہ ہے اور كانت فعل ناک ہے ر آباد و زمہ لائی انََََََََََدا مدرسن ان المريغہ ہے اور را فعل تام ہے ليس الوقط و مناسباً جملہ ہے اور ليس فعل فيل ناقص ہے صنا بعد و باد سلاط الصر انشا اللہ جملہ ہے اور ندو فعل تام ہے مزدور کیجیے مزدوروں کی طرف بقا ہونا فی العطلا احسن الکا تمہارا یہاں رہنا چھٹی کے دوران تمہارے لیے بہتر ہے بقاؤ کا ہونا اس کو مزدور مول میں یوں تبدیل کریں گے ہونا فی الطلتی احسن الک سکنہ المہجائی افضل ہمارا ہاسٹل میں رہنا ہمارے لیے افضل ہے افضل لنا ادر مدرس الخط خط کے استاد نے کہا یعنی جو خط بہتر یعنی کراتے ہیں ہینڈ رائٹنگ بہتر کرانے والے استاد نے کہا کتابت و نصف صف بخط بخطن تمہارا ادا صفحہ لکھنا خوبصورت خط میں احب ولی مجھے زیادہ پسند ہے من کتابتکم صفحات تمہارے کئی صفحات لکھنے سے بخط ردیئن ناکس خط سے اس کو مسدر معول میں یوں تبدیل کریں گے ان تکتبو نصف صفحات بخط جمیل احبو علیہ من ان تکتبو صفحات بخط ردیئن تمریل رقم اربع مشک نمبر چار مشک نمبر چار ما تقدیر المستر المول مسترم کی کیا تقدیر یعنی محروف ما تقدیر المستر المولم اول مستر کی کیا عبارت ہوگی فی کو اعلیٰ فی صورت البقرا و انتہا یہ ہوگا اف و کم اق و ربول تمہارا معاف کرنا تقوا سے قریب ترین ہے نمبر پانچ احروف کی تین مثالیں پیش کیجیے جن کے شروع میں حروف بالفعل ہوں مثال کے طور پہ ان خالد المریض اسلام غالب صادقن وغیرہ ہاتھی صلاحیت صدر افعاد الامتن جمنا فیلیہ کی تین مثالیں پیش کیجیے جن کا جن کے آغاز میں فیل تام ہو افعال تامہ ہو عام فیل فیل یا فیل مدارے مثال کے طور پہ راہباخی ال مدرسی تزہب اختی الل مسجد کل یومنسلی کل یومن, یومن خم سلواتن نمبر سات حیاتی صلاثت سطروح افعال الناقصثت تین مثالیں پیش کیجیے جملہ فیلیہ کی جن کے آغاز میں افعال ناقصہ ہوں کان اللہ وفور الرحیمہ کان ابرحیم امتن سار الفقیر غنی اصب المسلم آبدین ربحم اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے نمبر تین فافی کا یفالوقا جا اعلی یف الوقا اقادہ یفالوقہ یہ تین فیل یہاں دیے ہوئے ہیں فافی کا جا اور اخدا یہ تینوں فیل ہوتے ہیں کسی کام کو شروع کرنے کا ذکر کرنے کے لیے کہ میں یہ کام کرنے لگا میں پڑھنے لگا میں نے بچے کو مارا تو وہ رونے لگا اس طرح کے جملے ادا کرنے کے لیے یا فعالوقا وہ یوں کرنے لگا اسی طرح جا آ استعمال ہوتا ہے اخذا استعمال ہوتا ہے اور تینوں کا معنی کیا ہے اشارہ اب فیل ہی یعنی اس نے نے کام کو شروع کیا حاضح تو یا فیل تا امل و امل اکانا وہی عمل کرتے ہیں جو کانا کرتا ہے اور کانا کیا کرتا ہے کانا اپنی خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے الا ان خبرها هاتهم یعنی مگر یہ ہے کہ اس کی خبر یاجب ان يكون جمله فعلیه تن ضروری ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہو فعلها مضارع اور اس کا فعل فعل ماضی نہ ہو فعل مدارے ہو ادخل كل فعل من هذه الافعال في جمله مفیده ان فعل مسے حرف فعل کو جملہ مفیدہ میں داخل کیجئے یعنی جملہ مفیدہ میں داخل کر کے استعمال کیجئے کافی کا مثال کے طور پہ ضرب تو ضربت الولد میں نے لڑکے کو مارا خوفی کا یب کی تو وہ رونے لگا اسی طرح جا مثال کے طور پر کہنا ہو لڑکے اپنے اسباق پڑھنے لگے استاد کمرے میں داخل ہوا تو لڑکے اپنے اسباق پڑھنے لگے دخل المدرس فلغر یا دخل المدرس فلفصلی خوب یا قرآن درو س یہ بھی شروع ہونے کے معنی میں مثلاً یوں کہنا ہو لڑکی اپنا سبق پڑھنے لگی کہیں گے اخذت بنتو تک را سہا اخذت سہا اقادل بن تقرا سہا اسی طرح شار لوگ کھانا کھانے لگے شارہ ان ناسو یا شرع الناس آنے والے کے مظاہرے پیش کیجیے تحرک یا تحرک یا ابیسو سائما یا